Yeah uh -huh.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 اللہ کی توقی سے قرآن حکیم کا آخری پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اکثر صورتیں مکی ہیں دو تین کے ایکسیپشن کے علاوہ کہ وہ مدنی اور اکثر صورت میں فکر آخرت کا موضوع ہے اور کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ڈراوے کا عنصر زیادہ غالب ہے ان آخری صورتوں میں اور یہ آخری صورتیں اول دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور ایک حکمت یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو بگاڑ میں مبتلا افراد یا قوم ہوں ان کو جھنجھوڑنے کی ہلانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ ایک ڈراوا جھنجھوڑنے کا انداز اندار کا انداز ان صورتوں میں ہمیں غالب دکھائی دیتا ہے مزید یہ بھی کہ ایک بندہ قرآن کی شروع سے پڑھتا ہوا سمجھتا ہوا آیا ہے احکام اس کے سامنے ہیں۔ اب کیا بات اس کو عمل پر آمادہ کرے گی موٹیویٹ کرے گی وہ فکر آخرت ہے یہ پوری آخری منزل کا موضوع بھی یہی اس پر کلام سورہ خوف کے آغاز میں ہوا تھا اور وہ انضار آخرت کا پہلو زیادہ نمایاں اور غالب ہے اس آخری بارے میں نبا، نام نبا خبر کو کہتے ہیں نبا نبا عظیم خبر بڑی خبر قیامت کا تذکرہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان قیامت کے مناظر کا تذکرہ اور اس دن لوگوں کے انجام کیا ہوں گے ان کو بیان کیا گیا ہے بسم اللہ لوگ آپس لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان نبیل عدین ایک عظیم خبر کے بارے میں یعنی قیامت الفی مختلف ہوں کیا اس کے بارے میں وہ اختلاف میں مبتلا ہیں کلّ ہرگز نہیں کیا مطلب ان کا یہ جھگڑنا بحث کرنا انکار کرنا غلط ہے سیا ان قریب وہ جان لیں گے تمہ کلہ پھر ہرگز نہیں سیا ان قریب وہ جان لیں گے اب اللہ کی قدرتوں کا بیان جو قیامت کو ظاہر بھی فرمائے گا المنجماد کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا رہنے کے قابل بل جب آتادا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا یعنی جیسے کیل ٹھو کر یہ فرنیچر کو بیلنس کرتے ہیں یہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر ٹھوک کر اس زمین کو بیلنس کیا گیا ہے ورنہ ڈھلک نہ جائے یہ قرآن میں ذکر پہلے آ چکا ہے وہ خلق نہ اور ہم نے تمہیں جوڑے, جوڑے بنایا کم سباتے اور, کا راحت راحت کا اور ہم نے رات کو ایک پردا اوڑھنا بنایا یعنی تاریکی میں آدمی کے لیے آرام کرنا آسان سکون کا حصول آسان بجال نہ نہارا اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا یعنی کام کاج کے لیے وہ بنائی نہ فو کا کم ان اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط یعنی آسمان بنائے اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی آفتاب سورج بنایا وہ انجا جا اور ہم نے بادلوں سے برسائی موسلا دھار بارش تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں نکالے الفافا اور پتوں میں لپٹے ہوئے ایک مقررہ وقت ہے یہ سب کچھ بنانے والا کون اللہ یا عطا کرنے والا کون اللہ وہی اللہ قادر ہے کہ قیامت کو برپا فرمائے اس کا دن مقدر یوم یوم فقوف سوری فتح افواجہ جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ, در گروہ دو چلے آؤ نتائج کے حصول کے لیے اور پیشی ہونی ہے السماء اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے بالکل تیار بیٹھی آزاد دینے کے لیے کس کو لینا سرکشوں کا وہ ٹھکانا ہے وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے لا یذوقون فيها بردا ولا شرابا نہ اس میں ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کوئی شے الا حمیم وغساق مگر پینے کو گرم پانی اور بہتی ہوئی پی استغفر اللہ جزاء وفاقا یہ پورا پورا بدلہ ہوگا یعنی مجرمین کا انهم كانوا لا يرجون حساب بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے وکذبوا بآياتنا كذابا اور ہماری آیات کو جھوٹا سمجھ کر کرتے تھے معاذ اللہ سیناہو کتابہ اور ہر ہر شے کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ شمار کرنا یسی فوردستیک آب نالج بیان نہیں ہونا سب کچھ پیش ہونا اور لوگوں کا حساب ہوگا فَذُوْقُوا فَلَمْنَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَ پسا تم مزہ چکھو ہم دنبر ہرگز نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے کچھ بھی یعنی ان جہنمیوں کے لئے کچھ ہے بھی اگر تو عذاب ہی عذاب اللہم اِنَّا ن دوبی کم ان آذابی جہنم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ تو غالبے کے اعتبار سے انذار کا پہلو البتہ اللہ کے نیک لوگوں بندوں کا بیان متقین کا بیان بیانہ مفاض بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے متقی بندے ہیں گناؤں سے بچنے والے ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے یعنی گناؤں سے بچتے بچتے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنے والے ان نلل متقینہ مفاضا یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے حدائق اقبا عنابا باغات اور انگور وقبہ ابا اطرابا اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھکتے ہوئے جام لا فيها لغو ولا اس میں نہ وہ کوئی بات سنیں جھوٹ و خرافات کی کوئی نہ وہیزا ماحول ہوگا جزا یہ بدلا ہوگا آپ کے رب کے انعام کے طور پر اور حساب کے اعتبار سے بہت ہوگا یعنی خوب نعمتیں عطا ہوں گی اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں رب اسلم اسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انتہائی رحم فرمانے والا ہے لا یملکون منھو خطابا وہ لوگ اس اللہ سے بات کرنے کے قدرت نہیں رکھتے یعنی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بات کر سکے اور ہوگا بھی تو اجازت سے ہوگا اللہ کی بات کرنے کا معاملہ کسی کا اگے ذکر آیا چاہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا جس الار یعنی جبریل امین اور فرشت صفے باندے کھڑے ہوں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صبا بول نہیں سکیں گے سوائے وہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دی اور وہ بات بھی کہے گا تو ٹھیک ٹھیک راج کل یہ تو یہ دن بر حق ہے پمن شاہ اتحد الا اور آبا بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا بنا لے آج دنیا میں مہلت ہے عمل کی جہاں چاہو ٹھکانا بنا لو جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور مجرمین کے لیے جہنم بھی تیار ہے اما شاکر و اما کپور سور دہر میں ہم نے پچھلی نشیث میں سمجھا چاہو تو شکر گزار بنو چاہو نا شکریہ بنو اٹس یور چوائس لیکن جو چاہے پمن شاہ اتحد الا اور آبا جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھیکانا بنا لے ان نہ اندر بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے یوم یوم ورقمتی ادا جس دن انسان دیکھ لے گا وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی یعنی آمال آگے بھیجے بے کافر اور کافر کہے گا یا لئی تنی کم پورا با کے میں مٹی ہوتا مٹی سے بنا مٹی میں ہی پڑا رہتا مجھے کھڑا نہ کیا جاتا مجھے مٹی مٹی کر دیا جاتا آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا یہ تمنا ہی تمنا ہوگی اس تمنا کا کل کوئی فائدہ نہیں مجرمین کے لیے آج مہلت عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں پر عمل کرنے کے مستقل توفیق عطا فرمائے سورت النازعات تمام مکی صورتیں جاری ہیں دو تین مدنی آئیں گی آخر میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے ان اللہ تعالیٰ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھا کر قیامت کے احوال کا ذکر کیا جھٹلانے والوں میں فرعون اور اس کے برے انجام کا بیان ہے اور بڑا اہم ایک کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے وہ سورت کے اگلے اور دوسرے رقم میں بات آئے گی ان بسم اللہ و ناز قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والوں کی ایک مراد وہ فرشتے جو سختی سے مجرمین کی روح نکالتے ہیں اللہ موت کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے و نا شفاط اور قسم ہے آسانی سے کھول کر چھڑانے والوں کی یہ ان فرشتوں کے بارے میں رائے ہے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اللہ ایسا ہی راحت والا خاتمہ مجھے آپ کو ہم سب کو آتا فرمائے وہ صابحات سبحہ اور تیزی سے تیرنے والوں کی تیرنے سے مراد یہ زمین و آسمان میں پھر رہے فرشتے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے اور ان کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے وہ صاب سبقہ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی کس بات میں آگے بڑھتے ہیں؟ آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کا حکم لیتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے آگے روانہ ہوتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پہ قسم ہے اللہ کی حکم کے مطابر تدبیر کرنے والوں کی یہی فرشتے جو اللہ کے عطا کردہ احکامات کی وہ نفاظ کی کیفیت اس میں لگ جاتے ہیں یہ قسمیں کھا کر قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ يَوْمَ تَرْجُفُرْ رَاجِفَ جس دن کانپنے والی کانپے کی ایک برات یہ زمین کا کاپنا کا سور زلزال میں آئے گا اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ جب زلزلے کی مانند زوردار انداز سے اس زمین کو ہلا دیا جائے گا یومۃ ترجف الارضہ جس دن کانپنے والی کانپے گی تتبعها الراضفه اور اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی یعنی قیامت کا آنا قلوب یومئذ راجفه کتنے دل اس دن, دن دھڑکتے ہوں گے ابصارها خاشعه ان کی نگاہیں چھکی ہوئی ہوں گی مجرمین کا بیان یقولون وہ کہتے ہیں ااینا لمردودون فی الحافرہ کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لٹایا جائے گا یہ دنیا میں جو منکرین اخرت ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکی ہوں گے تب ہمیں دوبارہ لٹایا جائے پھر وہ تو صرف ایک زور دار ڈانٹ ہوگی اس وقت میدان میں آ رہے ہوں گے یعنی حشر کے میدان میں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہوگا اب موسلام کے دور میں جو معاملہ فیرون کا رہا اس کا تذکرہ اور موسا علیہ السلام کے بیان سے اس کا آغاد حل ادا کا حریف موسیٰ کہ آپ کے پاس موس علیہ السلام کی بات پہنچی رپ ان ان نے واقعہ تفصیل کا مرتبہ آ چکی اد ہب الا فرآن تم فرعون کے پاس جاؤ بے اس نے سرکشی کی ہے یہ ہے پیغمبروں کی دعوت کا انقلابی پہلو پیغمبر افراد انسانی کے لیے بھیجے گئے ایک ایک فرد کے لیے بھیجے گئے افراد پاس بھی جاتے تھے ہر طرح کی ایک طبقات کے پاس جاتے تھے لیکن ان کی دعوت انقلابی پہلو کیا تھا الا فرعون فرعون کی طرف جاؤ موسی سرکشی پر اترایا وقت کے ظالموں جابروں کو بھی دعوت پیش کی جائے اور اگر وہ ظلم پر اڑے رہیں تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے یہ بھی پیغمبروں کی انقلابی دعوت کا پہلو ہے سورہ ہدی 25 میں تمام رسولوں کا ذکر آیا انسانیت عدل پر قائم ہو جائے اور اس عدل کے نفاذ میں رکاوٹ ظالم بنتے ہیں ان ظالموں کو اولن دعوت اور قبول نہ کرے تو ٹکراؤ کا بھی حکم دین نے دیا ہے۔ یہ پیغمبروں کا انقلابی پہلو ذہن میں رہے۔ البتہ جتنا یہ انقلابی اہم مشن ضروری ہے، جتنا یہ انقلابی مشن ضروری ہے اتنا افراد پر محنت توجہ کیجئے گا۔ افراد پر محنت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ سنیے آگے کیا لکھا ہے۔ فقل هل لك الہ انت تزکا؟ بس جا کر اسے کہی کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تذکیہ ہو جائے۔ تزکیہ یہ بار بار آخری سورتوں میں آئے گا۔ سورت الشمش سے سورت اللیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سورت العلاء میں بھی آگے سورہ نازیات میں بھی تو یہ تسکیہ کیا ہے باطن ان کو پاک کرنا اس دل میں محبت اللہ کی ہو بقیہ محبت نیچے اس دل میں چاہت آخرت کی کامیابی کی دنیا کی محبت رسی وسی نہ ہو اور تسکیہ کیا ہے اپنے آپ کو ناف... ان کاموں سے بچانا جو اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بنتے ہیں نافرمانیوں سے بچنا گناہوں سے بچنا یہ افراد کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ نظام کی سطح پر بھی تسکیہ ضروری ہے تو اتنی انقلابی دعوت والے پیغمبر پہلی بار کیا کہہ رہے ہیں ہر کا ام تزکا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیا ہو ربِّكَ فتخشا اور میں تجھے رب کی طرف راستہ دکھاؤں تا کہ تو بس اس نے جھٹلایا اور نے بَرَ يَسْعَا پھر وہ دوڑ پیٹ پھیر کر چلا گیا پیٹ پھیر کر کیوں گیا اب وہ اپنے داؤ اپنی چالے اکٹھا کرنا چاہے گا وہ کو جادوگروں کو جمع کرنا پھر اس نے جمع کیا لوگوں کو فنادا پھر اس نے پکارا فقال ان پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اچھا یہ دعوی اس مفہوم میں نہیں تھا کہ تم میری عبادت کرو خاص اس مفوم میں کہ طاقت میری ہے حکمرانی میری ہے ورنہ یہ, بھی کہتا تھا یہ تمہارے معبود سے تمہیں پھیر دے گا موسا. گویا اس کا بھی کوئی معبود یہ مانتا تھا اللہ کے سوا یہ بڑا اہم مولانا مودودی علیہ رحمان نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے یہ اس نے سیاسی معنوں میں الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا حکم میرا قانون میرا نظام میرا یہ مجھے چیلنج کرنا ہے تو سیاسی مفہوم میں اس نے الہ ہونے کا دعوی کیا ورنہ یہ بھی اور جھوٹے بابودوں کو مانتا تھے اس کی قوم کے لوگ اس کے سوار لوگوں کو بھی جھوٹا معبود مانتے تھے اور یہ کہتا تھا یہ موسا تمہیں جھوٹے معبودوں سے پھیر دے گا یہ آج کبھی آج کا بھی یہ ایک الوحیت والا شرک کہ اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے کسی ایک بادشاہ کو گروہ کو افراد کے ٹولہ کو پارلیمنٹ کو عدالت کے لوگوں کو جی یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہے قانون پاس کریں اور اللہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو معد اللہ اس کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ آج کا شرک ہے سیاسی شرک جس کا دعویٰ اس نے کیا تھا فقر العلہ بس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا عرب ہوں فوقرا تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا ان نفیزہ عبرت علیم اخشاں بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے اس کے بعد اللہ کی قدرتوں کا بیان اور آخرت کی جا رہی ہے کیا تمہارا بنایا جانا زیادہ مشکل ہے آسمان کا اور ایک جگہ قرآن نے کہا آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا انسانوں کی تکلیف سے بڑی بات ہے جو پوری کائنات بنانے چلانے والا اللہ سبحان و تعالی ہے اس کے لیے تم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے بنا اللہ نے اس آسمان کو بنایا رفاسم کہا اس کی چھت کو بلند کیا پھنسا پھر اس کو درست کر دیا وہ شرین رات کو تاریخ کر دیا وہ کے دن کی روشنی کو نمایاں روشن کر دیا بل اردار کا دہا ہا اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا رہنے کے قابل اخرا زمین ہا ماں اس اس, کے اس کا پانی نکالا اور اس کے چارے کو نکالا وہ اور, ساہا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا مراد زمین کو بیلنس کرنے کے لیے متاع لکم ولی انعامکم تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لئے یہ سارا نظام جو اس نے بنایا تمہارے لیے تاکہ تمہاری زندگی یہاں بسر ہونا ممکن ہو سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ تمہارے جانور مویشیوں کے لیے بھی سہولت ہو جائیں آج بھی مویشی ان کا دودھ بھی استعمال کر رہے استعمال کر رہے ہیں کون،, کون ان کو پیدا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی لیکن یہ سارا وقتی عارضی ہے ختم ہو جائے گا ایک دن فاقبر جب بہت بڑی آفت آئے گی ام یہ بھی قیامت کا نام یوم ذکر سانا صاحب یعنی قیامت جس دن انسان یاد کرے گا نے کمائی کی امال کا نقشہ سامنے ہوگا جی اور یہ نظارے پہلے بھی نتائج کے اعتبار سے ہم پڑھتے آئے ہیں ابر حضرت اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو اس کو دیکھے گا جس نے جہنم میں جانا اور اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی اجرنا من النار اے اللہ سے محفوظ سرما اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کس کے لیے اور جنت کس کے لیے جس نے سرکشی کی رویش اختیار کی وہ آسر الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی سرکش بن گیا کیسے اللہ کے کی بجائے اپنی من چاہی زندگی کر رہا ہے اللہ کی کے مقابلے میں اپنی چلا رہا ہے اللہ کی حکم کے مقابلے میں میں کا کا بنا بنا ہوا ہے ہے ہے اور دنیا کو کو تو یقینا اس آنا چاہتے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درتا رہا کہ مجھے مرنا ہے مجھے زندگی ملے گی مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ون ہن نفس عامل ہما اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا من چاہی نہیں رب چاہی زندگی بسر کی من چاہی نہیں رب چاہی زندگی بسر کی ان جتکانا <الْمَعْوَىٰ> ہے اللہ جنت الفردوس اے اللہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں یہ نقشے اللہ پیش کر رہے جہن میں جانے والے کون جنت جانے والا کون یس اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب کب ہوگا اس کے قیام کا معاملہ فیم انبی آپ کا اس کے ذکر سے کیا کام آپ تو بتانے والے سمجھانے والے قیامت وہ اللہ برپا کرے گا وہ اپنے وقت پر آئے گی ان کو چاہیے اس کی فکر کریں کہ قیامت کے دن ان کا بنے گا کیا إلى ربك منتهىه اپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے وہ واقع ہو، کب ہوگی یہ علم اس کے پاس اور وہی اس موقع پر جو معین ہے اس قیامت کو واقع فرمائے گا انما انذر من يخشا بشک اے نبی علی السلام آپ تو اسی کو ڈنانے والے جو اس سے ڈرتا ہے کس سے جو قیامت کا خوف رکھتا ہے اسی کو فائدہ ہوگا اپ کی نصیحت سے کہ انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیہ وضحا وہ جن کو کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کو اس ایسا لگے گا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام کی چند گھڑیاں یا ایک صبح کے چند لمحات اس سے زائد کچھ نہیں جب وہاں قیامت بھی کھڑے ہوں گے یہ دنیا کی زندگی کیا لگے گی کی؟ شام کی چند گھڑیاں صبح کے چند لمحات دائٹ سے، اس کے سوا کچھ نہیں جس کے لیے اتنے لمبے منصوبے ہیں کل وہاں کھڑے ہوں گے تو یہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا اللہ یہ حقیقت آج ہی مجھے اور آپ کو ماننے اور کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سوریہ آبش یہ بھی مکی صورت ہے اور اس ابتدائی آیات کے پس منظر ہے ایک بڑے پیارے صحابی بہت پیارے صحابی عبد اللہ ابن امتوم رضی اللہ عنہ، تھے تو نابینا لیکن حضور کے بڑے پیارے صحابی ایک دن ایسا ہوا کہ کفار حضور کی مجلس میں آئے ہوئے تھے سردار موجود تھے حضور کچھ کلام کر رہے تھے اتنی اتنی دیر میں یہ آ اور اس کی یار رسول اللہ کچھ مجھے سمجھا دیجیے تو حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اس سے کہ آپ کے اپنے صحابی ہیں یہ تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں خطا ان سے ایک ہو گئی چلے ٹھیک ہے لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور آپ کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ چاہت کیا تھی یہ مشکین کے سردار سن لیں قبول کریں تو ان کا بھی فائدہ اور ان کے پیچھے ان کی پوری قوم کا بھی فائدہ اور میرے جو پیارے صحابی ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا لوں گا لیکن اس موقع پر ایک کیفیت ہو سکتی تھی جو کافروں کی کھوپڑی میں آ جائے یا اچھا وہ بےچارہ نابینا تھا اس کو چھوڑ دیا اور مالداروں کو جو ہے وہ اہمیت دے دی لوگ سمجھ سکتے تھے نا لوگ لوگ یہ سمجھ سکتے تھے تو اللہ نے حضور کو توجہ دلا دی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان پیارے صحابی کی دل جوئی بھی ہے اور جن کی کھوبڑی میں خناس آ رہا تھا ان کو بھی, ترغیب ان کو بھی جو ہے وہ تنبیہ جو ہے گویا کے کر دی گئی اس پس منظر میں ابتدائی آیات ہے پھر قیامت کی ہوناکیوں کا بیان بھی آگے آئے گا بسم اللہ الرحمن اس واللہ ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا انجا کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے وماودری کا لا اللہ اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تذکیہ حاصل کر لیتا بہت توجہ کیجئے گا یہ تزکیے کا بیان بہت آ رہا آخری صورت میں نابینا ہے مگر تزکیے نفس کی فکر ہے ان کو اور آکھ آ رہے ہیں جہاں سے تزکیہ ہوگا جہاں سے تزکیہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہونے کے باوجود چلے آ رہے ہیں آپ کے پاس یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او یا فرا ذکر یا وہ نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا انہیں نفع دیتا اما من استغنا اور وہ جو بے پربھا بیٹھا ہوا ہے یہ کفار کے سردار یہ دنیا پرس یہ آخرت کے منکرین جن کو فکر کوئی نہیں ہے امام الانبیاء موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر قبول نہیں کر رہے تسدا اے نبی علیہ السلام آپ ان اس کی فکر کرتے ہیں وما علی کا اللہ عزت کا آپ پر کوئی الزام نہیں کوئی حرج نہیں اگر یہ یہ کفار اگر یہ تذکیہ نہیں حاصل کریں تو آپ پر کوئی الزام کوئی حرج نہیں ہاں وہ امامن جھاس اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اللہ اکبر یہ تسکیہ کتنا اہم دوڑتا ہوا آیا ہے حالانکہ ہے نبینا تڑپ اے طلب ہے وہ ہوا یقا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو امتران ہو تلاحا تو آپ اس سے کچھ تغلفل فر فرما رہے ہیں ایسا نہ کیجیے یہ ذرا حساس مقام ہے بڑے احتیاط سے اس کو بیان چاہیے لیکن اصل ان پیارے صحابے کی دل جوئی ہے اور اصلاً کفار کی کھوپڑی کے خناس کو دور کیا گیا اور کوئی انکان بھی اگر آتا کہ اچھا اس کو چھوڑ کر ہم یہ سرداروں کو اہمیت دے دی تو اس معیار کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے اس تصور کو رد کر دیا گیا اب اصل بات کیا ہے کلحا ترک رو ہرگز نہیں یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے فمن شاہ رکھ بس جو چاہے اس کی نصیحت کو قبول کرے یہ کفاد یہ سردار قبول نہیں کرتے تو ان کا اپنا چوائس ہے کل جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیں گے لیکن جو چاہے تو نصیحت حاصل کرے کیسی نصیحت ہے قرآن کہاں ہے معزت اور آپ میں فرمایا فی صحفی مکرمہ با عزت اور آنکھ میں مرفواط متحرہ بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ وہ اور آنکھ ہے بے عیدی ان لکھنے والے ہاتھوں یعنی فرشتوں کے رام براہ بزرگ ہیں اور بڑے نیک ہیں یہ ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ کتل انسان اکفرا انسان ہلاک ہو کیسا نہ شکرا ہے من ان خالاک دیکھے کہ اللہ نے کس شے سے اس کو پیدا کیا اپنی اوقات پر ہی غور کر لے اور پھر ناشکرا اور وہ بھی کفر پر اڑ جائے شر پر اڑ جائے ذرا غور تو کرے کس شے سے اللہ نے اسے پیدا کیا من نطفہ ایک نطفے سے خلقاہ اسے پیدا کیا فقط درا اس کا کیا عمدہ انداز، اندازہ مقرر فرمایا ایک قطرہ اس میں ناک نہیں کان نہیں زبان نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں دل نہیں دماغ نہیں گردہ نہیں انگلی نہیں گوشت نہیں ہڈی نہیں خون نہیں چربی نہیں کچھ نہیں اور کیا شہ اللہ نے بنائی اور ہر عز کو کتنا مناسب رکھا ہے اللہ اکبر ایک دو دلچسپ بات ہے یہ, یہ بھی بال ہیں نا اور سر کے بھی بال ہیں اور پلکے یہ بھی بال ہیں اب بھلا بتائیے سر کے بالوں کی طرح اگر یہ بھموں کے بال بڑے ہوتے ہیں اور پلکوں کے بال بڑے ہوتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا آپ ہو؟ ہے تو مسکرانے والی بال لیکن غور تو کرے ذرا جسم کی کھال پر بھی تو بال ہیں اگر ان کی رفتار بھی سر کے بالوں کی طرح ہو جائے کتنی بڑی ٹینشن ڈاٹ کام شروع ہو جائے گی ہمارے لیے اندازہ کریں آپ ذرا بس یہ اشارہ ہے نہ کتنی مناسب مقام پر اللہ نے رکھی آنکھ کو دیکھیں تھوڑی اندر کی طرف چہرہ ہٹ بھی ہو اللہ محفوظ رکھے یہ ماتھے پہ لگتا ہے یہ جبڑے کے بد تکلیف ہوتی آنکھ اندر رہتے اللہ اکبر کبیر اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توقیق دے خلقہ ہو اللہ نے اس سے بنایا اس سے بنایا فقط درا اس کا بہترین عمدہ اندازہ مقرر کیا پھر اس کی راستے کو آسان کر دیا ایک مراد اس کی ولادت کا موقع یہ آسانی کر دی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مراد یہ بھی ہے کہ راستہ اللہ نے آسان رکھا ہے چاہو تو ہدایت لے لو اللہ میون اللہ ہدایت اسے اس دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے سورے شرا آئٹم بر تیرہ اما پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کر دیا اکبر پھر قبر میں رکھوا دیا یہ قبر کا لفظ قرآن میں ہے اور برض کا لفظ قرآن میں آتا ہے چاہے نکال لے گا جس نے بنایا جس نے مو دی وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے کل لما یقیمہ امرا ہرگز نہیں انسان نے وہ حکم پورا نہیں کیا جو اللہ نے اس کو دیا یعنی نہ شکر انسان کی بات بیان ہو رہی فلیاں انسان و الاف عام دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف انا سبب نل ہم نے اوپر فيها حبا پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ وہ اینبا وا اور انگور اور ترکاری نخلا اور زیتون اور کھجور وہ ہدا غلبہ اور گھنے باغات وہ فاقی ہتوں اور میوا اور چارہ متحم تمہارے اور تمہارے چوپا کے فائدے کے لیے آدمی یہ فصل کے اگنے کے عمل کو دیکھیں ایک بیچ کا زمین میں جانا اور ایک لخمے کا آپ کے میرے وجود میں جانا اس درمیان میں کس قدر اللہ کی قدرت انکار فرما ہے کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے مگر فور گرینٹڈ لے کر اس کو بھلا دیتا ہے اس ناشکرے کا تذکرہ ہوتا رہا البت ای سب جو عطا ہوا پھر ذکر اگیا سور نازیات اور سورہ ابس تبۃ اللہ یہ جوڑے جوڑے کی شکل میں ان کے موضوعات ملتے ہیں پھر وہی بات آ گئی متاع لکم من انعامکم تمہارے تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے فاذا جاء پھر جب وہ آئے گی کان کو پھوڑ دینے والی اساخہ یہ بھی قیامت کا نام ہے اب حول نا کی قیامت کے دن کی اللہ اکبر یوم یفر المرء من اخی اس دن دور بھاگیں گا انسان اپنے بھائی سے و امہی و ابی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے و صاحبتہی و بنی اور اپنی بیڑی سے اور اپنے بیٹے سے یعنی اولا سے و لکل امرئن منہم یوم اذن شعن و یغنی اس ہر ایک کو ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی یہ ہونا کی قیامت کے دن کی ایسی بات نے سوریہ مارج میں پڑھی تھی میرے بھائی کو میری بیوی کو میرے بیٹے کو میرے خاندان کو سارے زمین والوں کو پھینک دو جہانم میں مجھے بچا لو ہر کس نہیں مجھے بیان ہو رہا ہے یہاں کیا ہے بھائی سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا بیوی اولاد سے اور نوٹ کیجئے گا سارے رشتوں کی محبت برابر نہیں ہوتی جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے ہو, وہ بہن بھائی سے نہیں ہوتی بھائی آگ کروں اور جو بیوی اور اولاد سے ہو جاتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی اس لیے پانچ مرتبہ ماں باپ کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے احسان کرو ان کے ساتھ اس سے سلوک اور بیوی اور اولاد کے بارے میں کیا کہا دشمن ہے چوکندے رہنا ان سے تو جو محبت بھائی سے وہ ماں باپ سے جو ماں باپ سے وہ بھائی سے نہیں ہے اور جو بیوی اور اولاد سے وہ ماں باپ سے نہیں کیا مطلب ساری محبتیں اکثر ہی ایک بندے کے اندر ہر ایک کے لیے ڈیوائڈ بھی ہوتی ہے اور ان کا فرق بھی ہوتا ہے تو چلو جس سے کم محبت ہو اس کو کام نہ ہے جس سے زیادہ اس کو کام آ جائے اس کو پوچھ لے نہیں اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیں اب ترجمانی کیا ہوگی بھائی سے بھاگے گا دور اس سے بڑھ کر ماں باپ سے بھاگے گا دور اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھاگے گا دور ہر ایک کوئی فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکر اس کو آزاد کر دے اب وہ کیا ہے میں بچا لیا جاؤں میں بچا لیا جاؤں میں بچا لیا جاؤں اللہ اکبر اللہ اس دن کی ہوا کی ضلع سے زلس رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کیوں بھاگے گا یہ نیکی نہ مانگ لیے مجھ سے ایک رائے یہ ہے اور ایک یہ کہ جھگڑا نہ کرے تیری وجہ سے میں غلط جگہ پر آ گیا تیری وجہ سے میں مر گیا تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا بھاگیں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں اب کل کے نتائج کا بیان وجوہ جو ہوں یوم عید مسا اس دن بہت سے چہرے مسکراتے ہوں گے چمکتے ہوں گے بلکہ مسفرہ چمکتے دمکتے ہوں گے واحد مستب شرح ہستے ہوں گے خوشیاں مناتے ہوں گے اللہ یہ چہرے مجھے اور آپ کو, سب کو عطا فرمائے دیکھیے غالب موضوع دراوے کا ضرور ہے مگر بشارتیں بار بار آ رہی مایوس نہیں نہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل نہیں واحق مستب شرح ہستے ہوں گے خوشیاں مناتے ہوں گے میں وہ جوں علیہ ہوں غبرا اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار چھایا ہوا ہوگا ترحکو قطرا سیائی چھائی ہوئی ہوگی چہرے ان کی سیاح ہوں گے امال کے کرتوت چہروں کے اوپر ہوں گے اور نتائج ہوں گے اولا فرۃ الفجرا یہی لوگ کافر گنہ اللہ اس برے انجان سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد سورت تکویر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے منادر کو دیکھنا چاہو تو ان کا مطالعہ کرو یہ ہے سورت تقویر اس کے بعد سورہ ان فطار اور پھر ایک سورج چھوڑ کر ان شکاق تکویر انفطار اور ایک سورج چھوڑ کر پھر ان شکا ان تین صورتوں کے بارے میں جامع ترمیزی کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے جو ان اپ اپنی آنکھوں سے قیامت کے منادر کو دیکھنا چاہے وہ اپنی یہ صورتیں پڑھ لیں ان میں سے پہلی آ رہی سورت تقوی قیامت کے منادر کا بیان بھی قیامت کی پیشنی کا بیان بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ بھی ہے بسم اللہ رحم الرحیم پہلی چھ باتیں آئیں گی ابھی جو بالکل واقع ہونے کا معاملہ قیامت کا اور واقع ہونے کے بعد کچھ باتیں ہیں وہ چھ آیات کے بعد انشاء لائیں ای درحم درحم ان شاء اللہ آئیں گے جب ستارے مان پڑ جائیں گے وہ دل جبال جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہی دل اشارت اور جب دس مہینے کی حاملہ اوٹنیاں چھٹی پھریں گی پھر اپنے حمل کو بھول جائیں گی یہ اختراب الناسر پارے میں بھی بات آئی تھی کہ وہ جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی اس قدر خوفناک اور ہولناک کیفیت ہوگی کہ اپنے حمل کو بھی حاملہ اٹھنی بھول جائیں گی وہی دلوخوش ہوشرد اور جب بخشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے یہ جانوروں میں حص خطرات کو بھاپ لینے کی انسانوں سے زیادہ ہے سونامی آیا اللہ حفاظت فرمائے کہتے جانور بہت سے پہلے ہی نکل گئے ان کو خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا تو جب بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے تو جانور اکٹھے ہو جاتے جنگل بیا میں اس طرف بھی اشارہ ہے وہی دل ہوش ہوشی رتھ اور جب بخشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وہی دل بھی ہارو سوجرت اور جب بھڑکا دیے جائیں گے ہائڈروجن بھی تو میں جس سے آگ ہے بھڑکا دیا جائے گا اور اگلی سورت میں آئے گا وہ ابل پڑیں گے پھر یہاں ہے سجرت بھڑکا دیے جائیں گے یہ چھ مناظر پہلے کے ہیں برپا ہونے کا وقت اب اس کے بعد کا کبھی اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے گرو گرو کر دیے جائیں گے اس میں کئی آرا ہے ایک مراد نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے وہ عید الدینت اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا دم کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا اللہ اکبر قیامت میں کتنی پوچھ گچھ ہونی ہے ہاں اس کی ہوناکیوں کے بیان میں جو اسپیسیفک سوال آ رہا ہے اسپیسیفک سوال آ رہا ہے وہ ہے زندہ دفن کی گئی لڑکیوں کے بارے میں اور ہم پڑھ آئے سورہ نحل میں آئے تمبر اٹھاون انسٹھ کے اندر ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے سیاہ ہو جاتے تھے وہ ظالم زندہ دفن کر دیا کرتے مشکین مکہ اور تفصیل سے ہم نے کلام کیا آج بیٹوں کو کبھی بیٹیوں پہ ترجیح دے کر اور کبھی بیٹیوں کو بوجھ بنا کر جو ہم نے بنایا شادی بیاہ کے خرچوں کی وجہ سے یا بوجھ بنا کر بوجھ سمجھ کر جب ان کو زلیل کیا جاتا ہے ان کو کمتر اور گھٹیا قرار دیا جاتا ہے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تو ڈرنا چاہیے ان بچیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ ظلم پر کل اللہ لی قیامت کے دن سوال کریں گا وہی اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بھی دم بن قطلت کس جرم کی پاداش کو قتل کر دی گئی وہ ادھر سرخ و نشرت اور جب نامالامے نام نام جب آمال نامے کھولے نام جائیں گے وہ ادرما کشتد اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی یہ کھول دیا جائے گا ایک تعبیر آل علم بیان فرمائی آج جو تمہیں خوبصورتی جلال جمال جو نظر آتا ہے سب ختم ہو جائے گا سب کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا معاملہ وہی عورت اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وہی دل جنت عز اور جب جنت قریب لائی جائے گی علی مت ہر کوئی جان لے گا وہ جو کچھ لے کر آیا سب موجود ہوگا سامنے ہوگا اللہ حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما فلاں اوےں بھ خون پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو کہ پیشے ہٹ جانے والے ہیں، الجوارل کو نصف سیرے چلنے والے چھپ جانے والے ہیں وال ئی لیے اور رات کی جبہ وہ پھیل جائے واس کو بہی اہ اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے۔ ستاروں کی ایک پوری موومنٹ ہے اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے پھر ان کا غروب ہونے کا معاملہ ماند پڑنا پھر صبح کا بیدار ہو جانا کیا اشارہ رات کی تاریخی میں تم خوبصورت ستارے بھی دیکھتے ہو اور وہ ستارے چلے بھی جاتے صبح کی روشنی آ جاتی ہے بڑا خوبصورت تبصرہ ایک مفسرین نے کیا تمام انبیاء ستارے ہی تو ہیں کبھی ایک نبی آئے چلے گئے کبھی دوسرے نبی آئے چلے گئے ستارے آتے جاتے آتے جاتے پھر کیا ہوا رات کی تاریخی آئی اور ایک بڑا فترت کا دور یہ لسپیلی مرتبہ گفتگو میں ہے. فترت جب وہی کا بیچ میں گیپ آ گیا ہو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان چھ سو برس کا گیپ رہا وہ فترتیں عارضی کہہ لیجئے اور اب فطرت دائن ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں تو اس ستارے دے تمام انبیاء آئے چلے گئے آئے چلے گئے آئے چلے گئے پھر آگ کی تاریخی اور اس کے بعد امام العبیا صلی اللہ وسلم کا سورج روشن ہو گیا اب یہ دن کی روشنی آ گئی اور ابھی سورج نمودار ہو گیا نور محمدی کا صلی اللہ علیہ و وسلم اس کی طرف اہل علم نے بڑا خوبصورت تبصرہ کر کے اشارہ کیا ان لقول رسول ان کریم بے شکی قرآن عزت والے فرشتے کی طرف سے ہے کیا مطلب یہاں رسول کا رس رائے ہے کہ جبریل امین کے بارے میں سور نجم میں بھی ذکر آیا تھا وہاں محمد کریم علیہ صلاحت وسلم کا اور دیگر مقام پر بھی ایک جگہ یہاں پر یہ جبریل امین کے تعلق سے آ رہا ہے ان نحو رسول قرآن، یہ قرآن ایک عزت والے رسول کا کلام ہے رسول پیغام لانے والا فرشتوں میں سے جبرائیل ہیں اور انسانوں میں سے سوالات کے قریب انبیاء علیم السلام وی قوت مکین عند قوت, جبت قوت والے ہیں جبریل عرش کے مالک کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہے ان کا متعین سب کے مانے ہوئے سردار فرشتوں کی ان فرشتوں کی بات مانتے ہیں ثم امین پھر وہ امین بھی ہیں پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی انہوں نے بالکل بھرپور پہنچایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو وما صاحب کو بھی اور تمہارے ساتھی ان کو کوئی جنون تھوڑا ہی ہے استخر اللہ یہ باتیں آ چکی تفسیر سے ارے مجنون لوگوں کا کردار دیکھو اور محمد مصطفیٰ کریم علی السلام کا اخلاق عظیمہ دیکھو کیسے ڈھونڈے تم الزام لگاتے ہو بلاقتر افقیل مبین اور انہوں نے نبی کرم علی السلام نے ان کو جبل امین کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا سورہ نجم میں بھی اشارہ ہوا تھا بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کم از کم دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور وہ آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے اور کتنے پر ہیں ان کے چھ سو مما ہوا علی الغیب ونی اور وہ غیب کی باتوں پر کچھ بخیلی کرنے والے نہیں کیا مراد جو رب نے عطا کیا نبی مکرم علیہ السلام نے بھرپور تمام کا تمام پہنچا دیا مما ہوں اب قوم شہن وظیم اور یہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کا کہا،, کہا ہوا کلام نہیں جو کہ الزام تلاشی کرتے کو جن آتا ہے کوئی فلاں اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے فَأَيْنَ پر تم, پھر تم, پھر تم جا رہے ہو کہاں اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک یہ اللہ ہی نہ چاہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے چاہت ضرور بندے کی ہوگی مگر ہوگا وہ جو اللہ سبحانہ و کا حکم ہوگا توفیق خیر کی ہدایت کی نیکی کی اللہ کی طرف سے ملے گی گنا سے بچنا بھی چاہیں گے تو اس کی بھی توفیق کون دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد صورت الفطار ہے اور اس صورت کا مطالعہ کر کے چار اکر تراوی ادا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ انفطار وہ دوسری صورت ہے تین میں سے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام فرمایا کے قیامت کے مناظر دیکھنا چاہو تو یہ صورت پڑھ لو سور انفتار میں بھی حقوق قیامت کا بیان انسان کے نا شکر پن یا نا لوگوں کے رویے کا بیان بھی ہے اور کل نیٹ لوگوں کا انجام کیا ہوگا برے لوگوں کا برا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تمام فتحت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادھر خبر کی بندورت اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے وہ ادھر بشاروف جھیرت اور جب سمندر ابل پڑیں گے وہاں تک بھڑکا دیے جائیں گے سورت تکویر میں یہاں ابل پڑیں گے یہ سارا جو آج اللہ نے تھاما ہوا نظام ختم وہ ادھر قبور و اثرت اور جب قبریں کھول دی جائیں گی علی مت نسطمنا قدمت و آخرت ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ایک سادہ مفوم کیا اعمال لے کر آئے کیا کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے اور ایک اور مفوم کیا ہے کس بات کو پریفرنس دی دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو اوپر رکھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کر واضح کر دے گا یا انسان ماں کر رہا ربی کل کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ خلاقہ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا تجھے درست کر دیا فعد کا پھر بالکل برابر کر ایک بات ایک ایک اس جسم میں موضوع بنایا ما شاء معاش پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مراد بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق بنا دیتا کیا کر لیتے تم جی اللہ نے خلق نر انسان فی احسنی تقمیم بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا اپنی روح میں سے کچھ ڈالا اشرف المخلوقات خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا زمین یہ کائنات تمہارے لیے سجادی نعمت رحمت برکتیں کی اس نے بوچھار کر دی تم پر گویا کہ دھی چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں دھوکا سرے سے کچھ لوگ اس کے منکر ہو جاتے معاذ اللہ کفر کرتے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی فرما برداری نہیں کرتے کھاتے اس کا دیا ہوا پیتے اس کا دیا ہوا عتا اس کی ہے اور اس کے ساتھ نا فرمانی کی روش اور پھر کچھ دھوکے اور بھی ہیں پڑھ چکے بنی سورت, سورت البقرا میں بنی اسرائیل کو کیا دھوکا تھا ہم تو پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں ہم تو چہیتے ہیں ارے چہیتوں کے پر اللہ کا عذاب آتا ہے نہیں نہیں جہنم کی آگ ہمیں چند دن کی صلاح نہیں چھوئے گی کیوں تم نے اللہ سے چٹھیلے رکھی ہے کوئی مہاد اللہ یہ خوب کبھی وہ خناس اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ہی ہمیں کوئی ملتا جی کبھی شیطان یہ ورغلاتا ہے کر لے کر لے چار گنا پھر توبہ کر لیجیے ذرا سکسٹی معاف کیجئے گا ذرا 50 پلس ہو جا 60 پلس ہو جا بھی جگہ کے اندر کیا تو اتنا نیک منا ہوا ہے ذرا بڑھاپا آ جائے پھر تو جاگے ہج کر لیجیے سارا معاف ہو جائے گا اور اللہ نے پچاس میں بلا لیا واپس پھر کیا ہوگا بھائی یہ ہے جو دھوکوں میں کبھی شیتان مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی انسان کسی قناس میں یہ سارے دھوکے ہیں اللہ ان دھوکوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اصل بات کیا ہے ان دھوکوں میں پڑھ کر بندہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے کل بل تو کر ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو یعنی جزا و سزا اس کے دن کو جھٹلاتے ہو ہو یعنی قیامت ان علی کم الخاف دین اور میش تم پر نگان مقرر ہیں کہ رامن کاتے لکھنے والے یا علمون جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں کئی مرتبہ ذکر ہے, یہاں تو بہت سپیسیفک ذکر ہے یہ لکھنے والے بیٹھے میں ہم بھول جاتے ہیں یہ نہیں بھولتے یہ سوتے بھی نہیں ہیں ان کو اونگ بھی نہیں آتی ان کا سرور ڈاؤن نہیں ہوتا یہاں تو ہمیں بیک اپ لگانے پڑتے ہیں نا دوسرا چیز بیک اپ بینکس کو لگانا پڑتا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں لگانا پڑتا ہے ان کا کوئی بیک اپ بھی نہیں بیٹھتا بھائی دنیا کے اندر اگر کچھ لگا ایک چیک اینڈ بیلنس تو یہ عقل ایاار ہے اس کا توڑ نکال لیتی ہے ادھر کوئی جیمرز نہیں لگ سکتے یو گاٹ دا پوائنٹ ادھر جیمر لگا دیتے نا لوگ اور پھر سسٹمز کو بریک کر کے کام کر لیتے اپنا جو چوریاں کی جاتی ہیں بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں فکشن میں بھی ہوتا ہے ریالٹی میں بھی ہو جاتا ہے ادھر کوئی جیمرس بھی نہیں لگ سکتے ہر وقت تیار بیٹھے اللہ اللہ رائٹ والے کوئی مصروف رکھے لیفٹ والے کی مصروفیت صلی اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے یا عالم و تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں اب نتائج کا بیان انبر بے شک نیت لوگ نعمتوں میں جنت میں ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے وہ ام الفار الفی جین اور بے ش گناہ وہ جہنم میں ہوں گے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یسلون وہ بدلے کے دن اس میں ڈالے جائیں گے وما هم اور وہ سے علیحدہ ہونے والے جدا ہونے والے نہ ہوں گے وما ما يوم الدین اور تمہیں کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے ما یوم الدین اور تمہیں کیا خبر کہ روز جزا بدلے کا دن کیا ہے یوم لا تملی جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کوئی مالک نہ ہوگا کچھ کام نہ آئے گا ہر ایک کو اپنا جواب کو دینا ہے سورہ مریم آیت نائنٹی فائیو ہر ایک کو اکیل اکیلے اکیلے وک الحم آتی فردہ ہر ایک کو اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے حضور نے خاندان والوں کو جمع کیا ہمیں سمجھایا گیا اصل میں دعوت پر جمع کیا پہلی مرتبہ کھانا کھا کر وہ چلے گئے دعوت بات نہیں سنی دوسری مرتبہ سن لی کم سے کم دو یا باز سے تین دعوتوں کا ذکر کیا حضور نے خاندان والوں کو جمع کیا اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اے خاندان بنو ہاشم اے خاندان بنو عبد المطلع. اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کل میں تمہارے کام نہیں آؤں گا کس مفہوم میں اپنی تیاری خود کرو اپنی فکر خود کرو ہم تو شفاعت کی امید رکھتے وہ بات بھی بجا ہے مگر یہ امت کو تعلیم دی جائے فکر کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کل میں کام نہ آؤں گا تمہارے ول امر عید اللہ اور اس دن حکم تو اللہ ہی کا ہوگا آج بھی اللہ کا ہے اس وجود پر بھی ہمارا کنٹرول تو نہیں کئی مرتبہ مثال آ چکی بس عمل کا اختیار تو فرون خدائی کا دعویٰ کر جاتا ہے وہ اللہ پوچھ لے گا لیکن آج بھی اختیار تو اللہ کا ہے تھوڑا سا جا وہ جو اکڑ دکھاتا ہے انسان تو کل اللہ پوچھے گا لے من ملک کس کی بادشاہ ہے آج سارے چپ بڑے بڑے بادشاہ کی سٹی گم اللہ ہی اعلان کروا دے گا اللہ کے لیے جو واحد اور غلبہ رکھنے والا زبردست ہے اب آئیے چارہ کے ادا کریں ان شاء